انّ الحمد للہ وسلات وسلام و رسول الله ولیٰ علیہ وصحب اجمعین اما باد فاعد و منشیت و نظیم یا بنی اسرا عیلت قرو نعمت التی انعام تو علیہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات کا تذکرہ ان کے سامنے کیا ہے اسی طرح ان کی بغاوتیں معصیتیں وہ بھی ان کے سامنے رکھی ہیں ایک طرف اللہ کے احسانات کتنے زیادہ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا معاشیانہ کردار کتنا شدید ان دونوں کے تذکرے اللہ تعالیٰ اس مقام پہ فرما رہے ہیں مقصود دعوت ہے سمجھانا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نے ان غلطیوں کا ارتقاب نہیں کرنا کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقزوب علیہ بن گئے ملرون قرار دے دیے گئے اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ کا عذاب دنیا میں ہی ان کے اوپر بھڑکا یہ دعوت ہے اصلاح کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی میری نعمت کو اللہ تی وہ نعمت انعمتو جو میں نے انعام کی ہے علیکم تم پر و انی اور یہ کہ میں نے فت فضیلت دی تمہیں العالمین جہانوں پر پچھلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا اس رکوع میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ کیا جو اللہ نے بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں انعامات دیے تھے مصعلِ صلاحۃ وسلام نے ان سے کہا تھا و اس قال موسال قومی یا قوم مسکرو نعمت اللّہ علیہ کم اس جال فی کم امبیاء و جال کم ملوکا و آتا کم مالم مِّنَ کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑے بڑے انعامات کیے ہیں تم میں انبیاء کو مقروض کیا تم میں بادشاہ اللہ تعالیٰ بنائے گا اور اللہ تعالیٰ وہ کچھ تمہیں دے گا جو کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا یہ مصعل علیہ السلام کے حوالے سے سورہ الماعدہ میں آیت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے فرمایا کہ اننی فت دل تو العالمین میں <سؤال> نے فضیلت دی تمہیں جہانوں پر اللہ تعالیٰ یہ کسی کو کسی پر اللہ فت الب کم بعض اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے ایک امت میں ایک قوم میں لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے اسی طرح قوموں کو قوموں پر امتوں کو امتوں پر اللہ تعالیٰ فضیلت دیتا ہے اسی طرح انبیاء کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ اللہ نے بعد نبیوں کو نبیوں پر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے یہ فضیلت کا دینا برتری کا دینا ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم دینا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اللہ کا حق ہے وہ جس کو جتنا چاہے دے اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھے ہوئے ہیں تو قوموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھے ہیں فرمایا کہ تمہیں جہانوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے یعنی اس سے مراد پہلی قوم میں ہیں جو پہلی قوم میں آ چکی ہیں مختلف علاقوں میں آ چکی ہیں مختلف زمانوں میں آ چکی ہیں مختلف اوقات میں مختلف قومیں دنیا کے اندر آئیں اور چلی گئیں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بھی ان کی یہ فضیلت موجود ہے نہیں وہ اس وقت کے لیے تھی جب موسا علیہ السلاط السلام کا دور تھا بنی اسرائیل میں انبیاء کا دور تھا کتابیں آ رہی تھیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام نادل ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا بھی تذکرہ کیا اور پھر اسی سلسلے میں یہ کہا کہ باقی لوگوں پر باقی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت بخشی ہے لیکن آج فضیلت برتری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے ایسے ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی سب امتوں پر ہے تو اب نہیں ہے یہ چیز یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی طرف سے مقرر کیا تھا وہی مسلمان تھے انہی پر وحی آتی تھی انبیاء آتے تھے کتابیں آ رہی تھیں تو اس وقت ان کو یاد دلایا جا رہا ہے وہ وقت ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے اباؤ اجداد کو تمہارے بڑوں کو یعنی باقی لوگوں پر پہلی سب قوموں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی تھی العالمین عالم کی جمع ہے عالم یہ عالم سے کیا مراد ہے بھائی ہاں اللہ رب ہے الحمد رب العالمین اللہ رب ہے رب کے علاوہ دنیا میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ عالم میں شامل ہے وہ سب کچھ عالم میں شامل ہے زمان زمانے کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے اور پھر تخلیق کی مختلف شکلوں کے اعتبار سے انواع اقسام کے اعتبار سے محمد بن صالح العسیمین اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عالم یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ رب ہے اور رب نے جو کچھ پیدا کیا وہ سب کا سب عالمین میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو بھی پہلی قوموں پر اس وقت جو کچھ موجود تھا ان چیزوں پر ان قوموں پر افراد پر سب پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی اللہ اکبر اس میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ یہ نعمت جو ہے یہ کوئی قصبی چیز نہیں ہوتی کہ آپ ایک بہت یعنی اپنی محنت سے اپنے کام سے یہ ان چیزوں کو حاصل کر سکیں یہ قصبی چیز نہیں ہوتی نہ ہی یہ باپ دادا کے حق کے اعتبار سے لوگوں کو ملتی ہے کہ میرا باپ یہ تھا اور میرے فلاں یہ تھے ہمارے بڑے یہ تھے تو ان کی میراث ہے یہ نعمتیں میراث نہیں ہوتی یہ ورثے کے طور پر نہیں ملتی نہ انسانوں کی اپنی محنتوں کے ساتھ ملتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نہ یہ قسمی چیز ہے نہ یہ میراث ہے اللہ اکبر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کے ان چیزوں پر واجب ہوتا ہے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسٰ علیہ السلاۃ والسلام کی زبانی بنی اسرائیل سے کہا تھا یا قومرد المقدس قطب اللہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی قوت بڑی برتری بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے تو اب تم اب تم اس شہر میں تم نے داخل ہونا ہے وہ شہر کون سا ہے وہ فلسطین ہے ارض مقدس اس سے مراد عرض فلسطین ہے کہ اس کے اندر جا کے تم نے آباد ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شہر تمہارے نام لکھ دیا ہے جاؤ اور جا کر اس شہر میں آباد ہو جاؤ اس سے یہ بات آگے بحث تو اس کی بڑی طویل ہے انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گی لیکن بہت سارے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے اس بات سے کہ اب بھی یہود کا حق ہے ارض مقدس پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید میں یہ کہہ دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے یہ اس لیے اب بھی فلسطین کا حق یہودیوں کا ہے اگر یہودی قابض ہیں تو مسلمان اپنا دعویٰ نہ کریں بہت لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے اس کے اوپر بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے یہودی بعض یہودیوں کے علماء قرآن مجید کی سائز سے استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے تمہارے قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں فضیلت بخشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عرض مقدس کا مالک بنایا اور ہمارے نام یہ زمین الاٹ کی ہے اب مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ بیت المقدس مسلمانوں کا ہے یا پھر اس کے بعد مسجد اقسا اس کی بازیابی مسلمانوں پر فرض ہے تو وہ یہودی یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے یہ جواب دیتے ہیں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے اندر سے بعض لوگوں کو یہ ملحدین کو یہ, یہ تفسیر سوجی ہے اور وہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اب حق یہودیوں کا ہی ہے اب تک کہ وہی وہ اس پر قابض رہیں گے یہ اصولی طور پر بات غلط ہے کیونکہ یہ چیز سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انََرز من, من عباده والعاقبت للمتقین یہ زمینوں کا ورثہ یہ شہروں کا, کا ورثہ یا مالک ہونا یہ چند چیزوں کی بنیاد پر ہے کہ تم متقی بن جاؤ الارض رسوہ عباد یَ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے یہ زمین کا حق رکھا ہے زمین پر قابض ہو جانا اور آباد ہو جانا زمین کا مل جانا قوت کا مل جانا زمین میں طاقت کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح لوگوں کے لیے یہ چیز لکھی ہے دوسری جگہ پر فرمایا متقین سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے چونکہ یہود اب کون ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے وہ ملعون لوگ ہیں اللہ نے قرآن مجید میں ان کو ملعون بھی قرار دیا مخضوب بھی قرار دیا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کیں بغاوتیں کیں ان گناہوں کی وجہ سے اب یہ سارے اعزازات اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیے ہیں اب ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے اب چونکہ اس وقت تو وہی مسلمان تھے اس وقت جب بات ہو رہی تھی ان سے اس وقت امت محمد کا تو دور ہی نہیں تھا وارث وہی تھے وہی مسلمان تھے انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ جو متقین ہوں گے جو سوالے ہوں گے لیکن اب تو ان کا قصہ ہی تمام ہو چکا اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کو ملعون و مغزوب قرار دے دیا ان سے ان کے سارے حق چھین لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان ہیں یہودی مسلمان نہیں رہ گئے بنی اسرائیل کو مسلمان تسلیم نہیں کیا جائے گا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے قرآن کریم کا انکار کر کے پورے اسلام کا انکار کر دیا ہے ان کی یہ بات بحث بڑی تفصیل سے میں پہلے کر چکا ہوں کہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح طور پہ لکھا ہوا تھا بتا دیا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ آئیں گے اور تم نے ان کی ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے یہ باتیں ان کو بتا دی گئی تھیں لیکن انہوں نے ان چیزوں سے انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے قرآن کا انکار کر کے وہ کافر ہو گئے وہ مخضوب ملون قرار دے دیے گئے اب ان کا کوئی حق نہیں رہا تو اب یہ تفسیر نہیں ہوگی کہ چونکہ اب بھی یہ بعض چیزوں میں فضیلت ان کو حاصل ہے عرض مقدس کی ملکیت ان کی ہے فلسطین پر حق ان کا ہے یہ نہیں تسلیم کیا جائے گا اب تو مسلمانوں کے ساتھ وہ سارے اللہ کے عہد ہیں جو مسلمانوں میں سے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے متقین ہوں گے صالحین ہوں گے ہاں وہ زمینوں کے وارث بنیں گے دینی طور پہ اور جن جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر یہ اب سارے کا سارا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہے مسلمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں یہ بنی اسرائیل مسلمان نہیں رہے اس لیے ان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ بھی باقی نہیں رہا اللہ اکبر وتقو یومن لاتزی نفسن ان نفسن شع و تقو اور ڈرو تم اس دن سے لا تجزی نہیں کفایت کرے گا نفس کوئی نفس عن نفس کسی نفس سے کچھ بھی کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا ولا یقب اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا اس سے ہاں ضمیر نفس کی طرف ہے اس سے شفاتن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی سفارش ولا یو اور نہیں لیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی فدیہ ولا ہم یونسرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے فرمایا اس دن کی سختی سے ڈر جاؤ بنی اسرائیل بڑے خوف بے خوف ہو چکے تھے گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں اصلاح کا اصلاح کا عمل کمزور ہو جاتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ بے خوفی والی کیفیت انسان کی بدعملی پر منتج ہوتی ہے اور بنی اسرائیل میں تو یہ بہت ہی شدید تھی تو اب اللہ تعالی ان کو دعوت دے رہا ہے کہ یہ جو تم جتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہو اصل میں اللہ کا خوف نہیں ہے قیامت کے دن کا ڈر نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو کتاب اللہ کا انکار کر رہے ہو اور اللہ آخری رسول کا انکار کتاب کا انکار حقیقت میں یہ حقیقت میں پہلی شریعتوں کا انکار ہے آخری نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے تم یہ اتنا بڑا انکار کر رہے ہو اور پھر بھی اپنے آپ کو بڑا عقل والا بڑا علم والا بڑے دین کے فہم والا یہ بھی سمجھتے ہو حقیقت میں تمہارے اندر قیامت کا خوف رہا ہی نہیں ہے جواب دہی کا احساس تمہارے پاس ہے ہی نہیں بات اصل میں یہ ہے بدعملی جب پیدا ہوتی ہے نا قوموں کے اندر جس طرح ایک فرد میں بدعملی پیدا ہوتی ہے بغاوت پیدا ہوتی ہے معصیت کے رویے آ جاتے ہیں ایسے ہی قوموں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے ایک فرد کی اصلاح ہوتی ہے ایسے ہی پوری قوم کی اصلاح ہو جاتی ہے تو جب بدعملی زیادہ ہو ہاں تو پھر انسان بڑے بڑے سہارے تلاش کرتا ہے اللہ اکبر ہمارے بڑے ایسے تھے ہاں نہن ابنا اللہ یہ نسلی امتیاز کے بہت قائل تھے یہ یہودی نسلی طور پر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے ہم نبیوں کے اولاد ہیں ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں ہمارا معاملہ بڑا خاص ہے ہماری نسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی بالکل باقی لوگوں سے مختلف ہے اتنے نبی ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے ہم جنت میں جائیں گے ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی یہ چیزیں کب آتی ہیں جب دل سخت ہو جائیں بدعملی عملی کی کیفیت زیادہ پیدا ہو جائے کردار کی خرابیاں بہت ہوں اصلاح کا عمل نہ ہو تو پھر یہ سہارے تلاش کیے جاتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں آج بھی اگر آپ غور سے دیکھیں مسلمانوں کے اندر ہاں جی میں تو جی اعل رسول ہوں نہ نماز نہ دین نہ کوئی چیز ہاں کوئی چیز بس اعل رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بخشا ہوا ہوں ہاں میرے میرا تو کوئی معاملہ پریشانی والا ہے ہی کوئی نہیں میرے لیے تو جنت جانے میں رکاوٹ ہوگی کوئی نہیں یہ آج کل مسلمانوں میں بھی اس قسم کی, کی باتیں موجود ہیں اور پھر عام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو ایک ذہن بنا ہوا ہے عام لوگوں میں بدعملی کے باوجود یہ چیزیں اس وقت عام ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے نماز سے چھٹی دین سے چھٹی بس یہ ہماری سفارش ہو جائے گی ہم عام مسلمانوں کا یہی تیرے نبی کی امت ہے وہ ہماری سفارش کریں گے اسی طرح اولیاء اللہ کی سفارش کا بڑا تصور ہے جی ان کے ساتھ وابستگی حتیٰ کہ اس کے اندر شرک شروع ہو جاتا ہے بدعات شروع ہو جاتی ہیں انسان دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے شخصیات سے وابستہ ہو کر اپنے آپ کو ان کے سائے میں محسوس کر کے وہ اپنے لیے یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے لیے اب کوئی آئندہ کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اللہ اکبر دیکھیے عجیب تصور دنیا میں یہ کہہ کر کاروبار نہیں چھوڑیں گے کہ ہم تو آل رسول نہ بھی کاروبار کریں تو سب کچھ ہمیں مل جائے گا کوئی محنت نہ کریں تو جناب ہمیں سب یہ, یہ, یہ تصور آخرت کے بارے میں ہے یہ تصور دین کے بارے میں دنیا کے بارے میں یہ نہیں کریں گے دنیا کے بارے میں تو بس اپنے آپ کو برتر ثابت کر کے لوگوں کو اپنے تابع کرنا ہم اونچے ہیں ہم بڑے ہیں ہمارا احترام ہمارا وقار ہیں جی اور دین کو ایک چھتری کے طور پہ یہ استعمال کرنا یہودیوں میں بھی یہ بہت زیادہ تھا اور اس کی وجہ سے بڑی بدعملی ان کے اندر پیدا ہوئی کردار کی بڑی خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں آج بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے زیادہ بد عملی کی بنیاد یہی چیز بنی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بات تو بنی اسرائیل سے کی ہے لیکن حقیقت میں سمجھایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے بدخو یومن اس دن سے ڈر جاؤ وہ بڑا سخت دن ہے مراد قیامت کا دن حساب کا دن محاسبے کا دن لا تجزی نفس عن نفس شی ہاں؟ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا اللہ اکبر صحیح بخاری میں یا فاطمہ لا اغنی ان کے بن اللہ شیا اے فاطمہ میں تیرا باپ ہوں لیکن میں تجھے اللہ کی پکڑ سے قیامت کے دن نہیں چھوڑا گا ہاں؟ میں تیرے کام نہیں آؤں گا یہ ہاشمیوں سے کہہ رہے ہیں سب اپنے رشتہ داروں کے نام لے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہے اللہ اکبر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اے بنی اسرائیل کے لوگوں یہ نبی یہ نبی اپنا حساب دے رہے ہوں گے تم نے اپنا حساب دینا ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا لاترۃ تن وزرا اخرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھا کے کھڑا ہوگا ہر کسی کے عمل کا حساب اس سے ہو رہا ہوگا اللہ اکبر تو یہ دن قیامت کا دن حساب کا دن ہے اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہ نسلی امتیاز کے سلسلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہ اپنے بڑوں کی بڑائی کو یعنی ایک چھتری کے طور پہ استعمال کرنا یہ بہت بڑی گمراہی کو دعوت دینے والی بات ہے تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ اکبر لا اقبال و منہا شفا کسی کی طرف سے شفاعت سفارش قبول نہیں کی جائے گی ہاں کوئی کسی کی سفارش کی جرت نہیں کرے گا یہ کس کے لیے یہ کافروں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں تنفہ اہم شفاعت فرمایا کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی کون کافر مراد ہیں ہاں جی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہو چکے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ حق دے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سفارش کریں گے اسی طرح اور حافظ سفارش کرے گا شہید سفارش کرے گا یہ اللہ تعالی جس کو کہے گا اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا جس کے حق میں اللہ تعالی اجازت دے گا اس کے حق میں سفارش کی جائے گی لیکن اپنے طور پر کوئی سفارش نہیں کرے گا بہرحال جو مسلمان ہیں گناہگار ہیں ان کے لیے قیامت کے دن شفاعت کا ہونا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے سفارش ہوگی اللہ تعالیٰ سفارش بھی قبول کریں گے لیکن مسلمانوں کے لیے ہے مسلمانوں کے اندر سے جو گناہگار لوگ ہیں ان کے لیے سفارش کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا اب ہم اس کو یقین کرتے ہیں شفات کبرا کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں کہ سارے انسان سب کے پاس جائیں گے سب انکار کر دیں گے تمام نبی آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے کہ اللہ سے آپ کہہ دیں کہ حساب شروع کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا سر سجدے میں ڈال دیں گے سفارش کریں گے اس کو شفات کبرا کہا جاتا ہے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے عمومی طور پر تمام انسانوں کی اور اپنی امت میں سے لوگوں کی سفارش کریں گے ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن کسی کافر کے حق میں جس کے بارے میں فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہاں ان کے بارے میں کوئی سفارش نہیں ہوگی کافر کہیں گے جب جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے کہ فمال نا بن شافین ولا صدی حبیم اب جب ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے کہ کہاں گئے جو دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سفارش کریں گے مالانا بن شافین آج تو کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں دنیا میں جو وعدے کرتے تھے آج کوئی نظر نہیں آ رہا ولا صدیق حمیم کوئی گہرا دوست کوئی گرم دوست گرم جوشی پیش کرنے والا آج ہمارے کام نہیں آ رہا تو جن کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا ان کے بارے میں تو کوئی سفارش نہیں ہے اللہ اکبر کوئی نبی سفارش نہیں کرے گا کوئی ولی سفارش نہیں کرے گا ہاں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سفارش کا حق دیا ہے ان کے بارے میں سفارش ضرور ہوگی نبی بھی کریں گے باقی بھی کریں گے ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اللہ ابر فرمایا والا یو اخد عدل اور کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا ہاں؟ کوئی مال کوئی چیز دے کر چھڑا لے نہیں ایسا بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر لئی یوق من آحدہ مل الرد زہاب اگر زمین کا پورا پارٹ سونے سے بھر کر کوئی اللہ تعالی کے سامنے پیش کر کے اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے ایسا نہیں ہوگا لئی یق بالا من اح دہم مل کوئی مال کوئی دولت کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی اللہ اکبر فدیہ نہیں لیا جائے گا کوئی مال کوئی کوئی یہ جو ہوتی ہے رشوت رشوت ہاں یہ قیامت کے دن نہیں چلے گی نہ کسی سے کچھ قبول کیا جائے گا نہ کسی کو کسی کے بدلے میں پکڑا جائے گا عدل کا معنی بدیل عدل کا معنی بدیل یہ بھی نہیں ہوگا کہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے بیٹے کو پکڑ لے یہ, یہ میری بیوی کھڑی ہے اس کو پکڑ لے اس کی وجہ سے میں نے بڑی غلطیاں کی فلاں بیٹے کی وجہ سے میں نے یہ کیا فلاں کی وجہ سے یہ کیا یا اللہ و منفی عرض جمی زمین میں جتنے ہیں سب کو پکڑ لے پر مجھے چھوڑ اللہ اللہ کہے گا اب تیری تیری وجہ سے ہم دوسروں کو پکڑیں یہ نہیں ہوگا تجھے ہی پکڑا جائے گا تیرے بدیل کو تیری جگہ پر دوسرے کو ہم نہیں پکڑیں گے ولاحم یونسرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا اللہ اکبر یہ بھی کافروں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اوشر اللہ دینسلم و ازواج اہم اکٹھا کرو ان سارے کافروں، کو، باغیوں کو سب کو اکٹھا کرو اکٹھا کر کے اللہ کہے گا میرے سامنے کھڑا کرو فرشتے سب کو مار مار کے اکٹھا کر کے سامنے لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا مالا کم لا تنا سرون ہاں بھئی تم ایک دوسرے کی مدد کے بڑے دعوے دار تھے میں تیرے کام آؤں گا میں تجھے بچا لوں گا چھڑا لوں گا ہاں جی میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا اب بتاؤ نا کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے وہاں ناصر صرح کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ وہ کہے یا اللہ میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں نہیں اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اپنے باپ کے بارے میں کہیں گے نا کہ یا اللہ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا اللہ کہے گا تے کہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ جب وہ دیکھیں گے ان کے باپ کو بجو کی شکل بنا کے دوزخ میں ڈالا جا رہا ہوگا کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا کسی کو کسی کی مدد کے لیے اجازت نہیں ملے گی ہاں ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا سفارش کی اجازت دے گا سبحان اللہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائے گا یہ, یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں لیکن جو کافر ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی شکل نہیں ہوگی دیکھو نا دنیا کے اندر ہاں جی یا تو سفارش کے ساتھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے حق مل جاتا ہے یا پھر کوئی رشوت وغیرہ مال دے کر بھی انسان کر لیتا ہے یا اس کے لیے کوئی بڑا آدمی اس کی مدد کے لیے آ کے کھڑا ہو جائے تو قیامت کے دن کوئی بڑا ہوگا ہی نہیں وہاں تو ایک اللہ رب العالمین سبحان اللہ وہاں تو لمن الملک اليوم کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا اللہ اکبر اکیلا رب ہوگا اور باقی سب ڈر رہے ہوں گے عجیب کیفیت ہوگی کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں یہ قیامت کا دن ہے اللہ دنیا والا معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں تو یہاں بھی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی چھڑا سکتا ہے بڑے وسائل بندہ استعمال کر سکتا ہے قیامت کے دن کا معاملہ حساب کے دن کا معاملہ بڑا ہی مختلف ہے تو اللہ بنی اسرائیل کو ڈرا رہا ہے سمجھا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو اصلاح کرو میرے اس نبی کا مقابلہ نہ کرو انکار نہ کرو اسلام کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جاؤ یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے اور ان کی وجہ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اصلاح ہو رہی ہے وعزنت جینا کم منا فرآونا یسو مون کم یوزبحون بنا اکم و یسونکم وفیز علم ام کم عظیم و عزنت جئی اور یاد کیجئے ذکر کیجئے جب نجات دی ہم نے تم کو من آل فراؤن آل فرعون سے یسومونکم جو مبتلا کرتے تھے تمہیں سو العذاب سخت عذاب میں جو تمہیں سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے یو ذبح خون کرتے تھے اور برے طریقے سے ذبح کرتے تھے ابنا اکم تمہارے بیٹوں کو و اور زندہ چھوڑتے تھے نسا کم تمہاری عورتوں کو وفیضالکم اور اس میں بلا ان آزمائش تھی مر رب تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی ایک بڑی آزمائش تھی تم پر جب یہ تمہارے ساتھ ہو رہا تھا اعل فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں تم پر کتنا ظلم کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے اللہ اکبر یہ اب بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کیے ان کا تفصیل کے ساتھ پہلے مجمل تذکرہ ہے اب تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تفصیلوں میں روایات موجود ہیں کہ فرعون کو خواب آیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے تیرے مقابلے کے لیے ایک شخص آئے گا پیدا ہوگا تو, تو اس سے حکومت چھین لے گا اور تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے یہ, یہ تفسیروں میں ابن کثیر نے بھی اور دیگر تفاسیر نے بھی یہ روایات نقل کی ہیں لیکن ان روایات کا اصل نہیں ہے تبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول اس سلسلے میں جو تفصیر بیان کی ہے وہ وہی زیادہ معتبر ہے اور اسی کو بیان کرنا چاہیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون اور اس کے وزیر مشیر اکٹھے ہوئے انہوں نے مشورہ کیا مشورہ اس بات پر تھا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بنی اسرائیل کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم میں نبی بھی بھیجے گا اور بادشاہ بھی بھیجے گا تم میں تم میں نبی بھی آئیں گے بادشاہ بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ قوت اقتدار کا مالک تمہیں بنا دے گا تو فرعون کہنے لگا کہ اگر ان کو اقتدار ملے گا قوت ملے گی ان کی دنیا میں بادشاہت ہوگی تو پھر یہ ہماری قوم کو تباہ کریں گے ہاں؟ اب تو ہم اب تو ہم ان سے کام لے رہے ہیں نوکری لے رہے ہیں ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے ہاں؟ تو پھر جب ان کے پاس یہ سب کچھ آ جائے گا قوت آ جائے گی تو پھر یہ یہ ہم پر زیادتیاں کریں گے ہم پر غالب آ جائیں گے تو فرع نے مشورہ کیا اپنے مزیروں مشیروں سے کہ قبل اس کے کہ ان کے اندر یہ قوت پیدا ہو ان کے اندر بادشاہ آئیں تو ہم ان کی نسل کو ہی تباہ کر دیتے ہیں ہاں ان کے اندر ان کے اندر ان کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے اس کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی مقرر کر دیا کچھ لوگوں کو ان کو اسلحہ بھی دے دیا کہ جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو لڑکا ہو ذبح کر دو لڑکی ہو چھوڑ دو لڑکی ہو تو اس کو نہ قتل کرو لڑکا ہو تو اس کو قتل کر دو یہ اس نے حکم دیا اور اس حکم کے مطابق پھر بنی اسرائیل کے یہ بچے بہت زیادہ ذبح کیے گئے جب ان کی نسلی ختم ہونے کے قریب ہو گئی تو پھر یہ سوچنے لگے اس کے مشیروں نے یہ مشورہ دیا اے فرعون اگر یہ ان کے لڑکے باقی نہ رہے تو ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی تو ہماری نوکری کون کرے گا ہمارے گھروں میں پھر یہ کام کون کرے گا یہ تو آپ ان کو بالکل ختم کر رہے ہیں پھر فرعون نے اپنے حکم میں ترمیم کر دی ترمیم کر کے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سال کے لیے پیدا ہونے والے لڑکے ایک سال میں جو لڑکے پیدا ان کو ذبح کرو دوسرے سال میں جو پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو تو ایک سال ذبح کا دوسرا سال چھوڑنے کا تاکہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی نسل بھی کچھ چلے اور ہماری نوکری چاکری کے سلسلے بھی چلتے رہیں اور ہم اس خطرے کا مقابلہ بھی کریں تو ابن عباس رضی اللہ تعالان ہو جو روایت بیان کرتے ہیں تبری میں ہے کہ ہارون علیہ السلاۃ وسلام کا حمل جب ہوا تھا ان کی والدہ کو تو وہ سال تھا کہ جس کے اندر یعنی قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی وہ سال جس میں بچوں کو چھوڑنا تھا اس سال کا حمل تھا ہارون علیہ السلام کا تو ان کو نہیں قتل کیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب مسا علیہ السلام کی والدہ کو حاملہ کیا تو وہ سال تھا کہ جو سال قتل کا تھا تو پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچاؤ کی جو تدبیر کی ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر بکثرت موجود ہے تو اللہ تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ, یہ دیکھو کہ ہم نے تمہیں کس طریقے سے بچایا و عزنت جینا کم من آل فرعون وہ آل فرعون جو تم سے کام لیتے تھے جو تمہیں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا نوکری کرتے تھے تم ان کی اور ذلیل ہوتے تھے ان کے سامنے ہاں یہ کیفیت تھی اور تمہارے لڑکوں کو وہ قتل کرتا تھا تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑتا تھا یہ بڑا ہی تکلیف دہ معاملہ ہے کہ عورتیں ہی عورتیں ہوں کسی معاشرے میں مرد نہ ہوں हा? یہ ذلت کی انتہا ہے کہ عورتیں ہی عورتیں ہوں ظاہر ایسے معاشرے کے اندر جہاں عورتیں ہی عورتیں ہیں وہ کیا کریں گی हा? وہ قوم کس کیفیت میں ہوگی اس کی ذلت کس انتہا پہ ہوگی اور کتنا ان کے اندر دوسروں کی وجہ سے ذنا ہوگا بدکاری کا سلسلہ ہوگا کس طریقے سے ایک نسل کو دوسری نسل میں تبدیل کر دیا جائے گا اور نسل کو مسق کر دیا جائے گا ظاہر ہے یہ قوموں کی نسلوں کو اس طریقے سے تباہ کرنا یہ, یہ ہمیشہ کافروں کا وتیرہ رہا ہے فرعون تو یہ کرتا تھا نا کہ وہ زبا کرتا تھا اور آج بھی اس وقت بھی مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافر اسی طرح خوف زدہ ہیں ان کی تدبیریں بڑی خوفناک ہیں ہاں یہ ان کے اندر یہ فیملی پلاننگ کرو اور ایسے ایسے سلسلے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کی نسل نہ بڑھے مسلمانوں کی آبادی نہ بڑھے اس وقت بھی فرعون کو خوف تھا اس وقت کے مسلمانوں سے خوف تھا آج بھی اگر خوف ہے تو آج کے مسلمانوں کا خوف تو اس خوف کی وجہ سے جہاں اور بڑی بڑی تدبیریں کی جاتی ہیں وہاں ایک تدبیر ان کی نسل کی تباہی کی بھی کی جا رہی ہے اللہ اکبر فرمایا یو ابناءکم ہوں ابنا اکم یہ ذبہ یو ذب ہو بہت سخت برے طریقے سے ذبح کرتے تھے بڑے تکلیف دے دے کر ذبح کرتے تھے ماؤں کے سامنے بچوں کو ذبح کرتے تھے ہاں یہ قوم کو تکلیف دینا اور دکھا دکھا کے والدین کے سامنے ان کے بچوں کو ذبا کرنا یہ یہ تھی ان کو تکلیف دینے والی ان کو اذیت میں مبتلا کرنے والی باتیں اور برے برے انداز ان کے ساتھ اختیار کرنا فرمایا وفی ظالم بلا امر رب کم عظیم اس میں بہت بڑی آزمائش تھی یا تو آزمائش سے مراد ہے کہ جو فرعون نے حکم دیے تھے لڑکوں کو ذبح کیا جاتا تھا اس میں آزمائش عورتوں کو زندہ چھوڑنا یہ اس سے بڑی آزمائش یا تو آزمائش سے یہ مراد ہے یا پھر آزمائش سے مراد ہے ازنہ کو مناالی فرعونا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ نجات اللہ تعالیٰ نے کس طرح دی تو یہ نجات دینا یہ تمہارے لیے آزمائش تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے یہ بھی یہ بلا سے آزمائش سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے وز فرق نا بکم اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو فانج نا کم پس نے دی ہم نے تم کو و اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو وہ ان تم تندرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے ہاں جی وید فرق نابم البہرا جب پھاڑا ہم نے سمندر کو اللہ اکبر اللہ نے موسا علیہ السلاۃ جب اپنی قوم کو لے کر نکلے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسا علیہ السلام لے کر نکلے تو آگے یہ دریا آگیا بحر بہر باہر کلزم سامنے آ گیا اب رستہ نکلنے کا کوئی نہیں تھا بڑے پریشان ہوئے بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے فرعون تو ہمارے پیچھے آ گیا ہے سامنے یہ سمندر ہے دریا ہے اس سے عبور کرنا ہم کیسے کر سکیں گے اب تو مارے جائیں گے پکڑے جائیں گے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے موسا سے کہا ادرب اصاک البحر کہ اپنا سوٹا سمندر میں مار سمندر میں مار ادرب اشاک البہر فن فلاقہ كل فرق فرقن کت العدیم کہ جب موسا علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پانی پر اپنا اصاب مارا تو پانی رک گیا تھم گیا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تودے بن گئے یہ پہاڑی درے جیسے بنتے ہیں اس طریقے سے بن گئے ٹیلے بن گئے پانی رک گیا اور روکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے رستے بنا دیے رستے بنا دیے بارہ رستے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے دریا کا پانی روک کے بارہ رستے بنا دیے بنی اسرائیل کے بارہ ہی قبیلے تھے تو سب کو کہا کہ تم اپنے رستوں پر اس دریا کو عبور کر لو اللہ تعالی نے شاندار رستے ان کے لیے بنا دیے وید فرقنا نہ بے کم فن کم فرمایا پھاڑ دیا ہم نے سمندر کو کیا مراد کہ اس کا جو چلنا تھا بہنا تھا اس کا بہاؤ روک دیا اس کو پھاڑ دیا پھاڑ کے پھر اس کے اندر سے ہم نے رستے بنا دیے رستے بنا دیے باغ رکھنا اعلی پھر ہم نے تم کو نجات دے دی اور آلے فرعون کو اس کے اندر غلط کر دیا جب فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے لوگ سب پہنچے ہاں تو انہوں نے بھی دریا میں دریا کہاں تھا وہ تو پکے رستے تھے انہوں نے بھی اپنی سواریاں ڈال دیں اس ان رستوں کے اوپر لیکن جب وہ آئے تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے حکم دیا پانی کو کہ چل اپنی اسی تغیانی کے ساتھ وہ رستے ختم اور دریا سمندر اپنی پوری روانی تیزی کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا اور اس کے اندر فرعون کو فرعون کے سارے لشکر کو آلے فرعون کو سب کو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر غرق کر دیا قصہ ہی صاف کر دیا تمام کر دیا وہ ان تم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے سبحان اللہ فرعون کا یہ منظر غرق ہونے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں ایک احسان یہ ہے کہ جس فرعون نے تمہیں غلام بنا کے رکھا ہوا تھا تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ کے نسلیں برباد کر رہا تھا فساد برپا کر رہا تھا اس فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے غرق کر دی یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان موسا ارب الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ خزت ظَالِمُونَ اور جب وعدہ کیا ہم نے موسا علیہ السلام سے ارب لیلتن لطََ چالیس راتوں کا سمت خزتم الْعِجْلَ پھر پکڑا تم نے بچڑے کو ممبا دی موسا علیہ السلاۃ وسلام کے جانے کے بعد ان تم ظالمون اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے سما افونا ان پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو ممباد ظہلے کا اس کے بعد لہ تشکرون تاکہ تم شکر کرو تو اُسا علیہ السلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے چالیس راتوں کے وعدے پر بلا لیا یہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے چالیس راتوں کے لیے اللہ نے تور پہاڑ پر موسا علیہ السلاۃ والسلام کو بلایا کہ ہم آپ کو کتاب دیں گے شریعت دیں گے اس وعدے پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا تھا یہ پہلے تیس راتوں کا پھر دس راتیں مزید شامل کر کے کہ چالیس راتوں راتوں سے مراد صرف راتیں نہیں ہیں رات دن پورا مراد ہے کبھی دن کہہ کر رات دن مراد لیا جاتا ہے کبھی رات کہہ کر دن رات مراد لیا جاتا ہے مقصود یہ چالیس دن ہیں یہ چالیس دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلاۃ وسلام کو طور پر بلایا تھا جب موسا علیہ السلام اس عرصے کے لیے گئے پیچھے ہارون علیہ السلاۃ وسلام کو مصول مقرر کر کے گئے تھے تو قوم نے پیچھے بچڑا بنا لیا بچھڑے کو معبود بنا لیا عجیب کھیل شروع کر دیا اللہ اکبر یہ واقعہ کہاں کا ہے جب فرعون سے نجات مل گئی قلزم کو انہوں نے عبور کر لیا صحرائے سینا میں پہنچ گئے وہاں جا کر پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو اب کتاب دیں گے شریعت دیں گے پہلے تو موسا علیہ الصلاۃ دعوت دیتے تھے ہاں جی آپ کی دعوت چلتی تھی جو بات کہتے تھے بس وہی شریعت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس طرف سے ان کو آزادی دے دی نجات دے دی اب ان کی اصلاح ان کے لیے ایک پورا ہدایت کا نظام واضح کرنے کے لیے ہاں آگے آگے ان سے اللہ تعالیٰ نے پھر جو جو کام لینے تھے ان سارے سلسلوں کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مصعلیہ سلاۃ والسلام سے کہا کہ قوم کو یہاں چھوڑیں آپ دور پہاڑ پر آئیں آپ نے ستر افراد کا اس سلسلے میں بختار موسا قوم ہوں سب این رجولن ستر افراد کا انتخاب کیا تھا مصعلیہ سلاۃ وسلام نے جن کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے چالیس دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا جب آپ وہاں پہنچے موسالیہ سلاط وسلام تو پیچھے سے قوم نے تماشا لگا دیا سامری نام کا ایک ظالم تھا اس نے اس نے ایک بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کر اس کی پوجا پاٹھ شروع کر دی بہت سارے لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے ان میں سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی عبادت شروع کر دی اللہ اکبر فرعون کا کہ غلام رہ رہ کے بھائی غلامی میں بڑی بڑی عجیب عادات پختہ ہو جاتی ہیں اصلاح کا عمل بڑی مشکل سے ہوتا ہے معاملات کی اصلاح آسان نہیں ہوتی جو قوم لمبا عرصہ غلامی کے اندر مبتلا رہے ان کے اندر خرابیوں کا جلد آنا آسان ہوتا ہے لیکن اصلاح کا ہونا مشکل ہوتا ہے جو ہی تھوڑا سا معاملہ بنا مسا علیہ السلاۃسلام گئے وہ موقع مل گیا اور جناب فورن ہی بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی اللہ تعالیٰ اب اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں بن ظالمون یہ شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں شرک اللہ ظلم العظیم فرمایا یہ بہت بڑا ظلم تھا جس کا ظالموں تم نے ارتقاب کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دی اس غلامی سے اللہ نے تمہیں نجات دی ہاں اور اللہ تعالی کے اس احسان کو مان کر شکر ادا کرنے کی بجائے انتظار کرتے کہ موسا علیہ السلام کتاب شریعت لے کے آئیں گے اور جناب اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس انتظار میں سبحان اللہ اس کیفیت میں اللہ کے سامنے جھک جھک کے عبادت کر کر کے اس کیفیت میں ہونے کی بجائے شرارتیں خباستیں شرک بچھڑے کی پوجا یہ سلسلہ تم نے شروع کیا بعد میں اللہ اکبر آگے اگلی آیتوں میں ذرا اس کی اسی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے پہلے مجمل مجمل باتیں آ رہی ہیں ساتھ تفصیل آ رہی ہے یہ بہت زبردست انداز ہے بلاغت کا ہاں کہ قرآن مجید میں یہ اس مقام پر بہت شاندار انداز اختیار کیا جا رہا ہے فرمایا لیکن اس کے باوجود ہاں اتنا بڑا تم نے گناہ کیا اتنے بڑے شرک کا ارتکاب کیا پھر فرع پھر سے نجات پانے کے بعد کیفیت اس اس شرک میں تم مبتلا ہوئے پھر بھی اللہ کا احسان دیکھو اللہ نے پھر تمہیں معاف کر دی پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا لیکن معافی کیسے ملی وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے اللہ اکبر وزینہ موسل کتاب اب الفرقان اللہ اللہ اور یاد کیجئے جب ہم نے دی موسا علیہ السلاۃ وسلام کو کتاب ولفُرقانہ اور موجے لم تہتون تاکہ تم ہدایت پاؤ فرمایا کہ اللہ کے جتنے بڑے بڑے احسانات ہیں ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی موسٰ علیہ السلاط وسلام کو کتاب عطا فرمائی صاحب کتاب صاحب شریعت نبی اول الازم نبی بنایا یہ موسا علیہ السلاط وسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اس سے مراد تورات ہے تورات کی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کا ملنا یہ بھی احسانات میں سے بہت بڑا احسان ہے جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے بنی اسرائیل کو تورات کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ اپنی ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے کہ تم نے یہ کرنا ہے پید شریعت دے یہ اللہ کے بہت بڑے بڑے انعامات ہاں جی بل فرقان سے مراد فرقان سے مراد معجزاد مصالح السلات وسلام کو اللہ نے موجزات بھی دیے فرعون بڑا طاقتور تھا بڑا ظالم تھا ہاں جی فرعون یہ مصر کے جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا مصر کے سب بادشاہوں کا نام فرعون ہے جیسے ایران کے بادشاہوں کا نام کسرا تھا روم کے بادشاہوں کا نام قیصر تھا ہر بادشاہ کو قیصر کہتے تھے کسرا کہتے تھے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے تو یہ فرعون اس کا بعض کتابوں کے اندر رام آسیس نام آیا ہے رام آسیس جس کو غرق کیا گیا تھا اور جس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہم فلیومنجی کا بےبدہ نکالتکون علم خلف کا آیا کہ ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تو ایک نشانی بن جائے عبرت کی تو اس کا نام رامس لکھا ہے کتابوں کے اندر جو اس وقت ایک عجائب گھر کے اندر جی اس کی لاش جو ہے وہ مصر کے عجائب خانے کے اندر پڑی ہے اللہ اکبر جی تو فرمایا فرعون یہ ہم نے آپ کو کتاب دی اور پھر اس کے بعد کیا کیا مجزاد دیے فرعون کو بے بس کر دیا بڑا طاقت کا مالک تھا بڑا یہ تھا وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے موضوعات دیے تھے موسا علیہ السلاۃ وسلام کو ایک عصا کا سام بنانا یہ معزہ پھر اس کے بعد یہ ید دا ہاں ہاتھ کا سفید ہونا چمکدار ہونا بغل سے نکال کے جب دکھایا جائے تو اس ہاتھ کا اس طرح روشن ہونا یہ معضزہ تھا ہاں پھر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو موضات دیے جب پانی جاری کرنا تھا اور سیرائے سینا میں پانی نہیں تھا تو اللہ نے کہا پتھر پہ عصا مارو تو اللہ تعالی نے چشمے جاری کر دیے یہ بھی معوضہ جب رستے میں سمندر آ گیا پیچھے فرعون تھا اور رستہ کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ عصا کو پانی پر مارو تو پانی رک گیا یہ بھی معوضہ تو اللہ تعالی نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے جی جس ادھر فرعون بے بس اور ادھر اللہ تعالیٰ نے مسم کیا کچھ اس ان موجزات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو یہ چیزیں عطا فرمائیں فرقان الفارق و بین الحق والباطل جو چیز حق اور باطل کے درمیان امتیاز کر دے اس کو فرقان کہتے ہیں اور اس کا ایک معنی موجزہ بھی ہے قرآن مجید کا نام فرقان ہے کیوں فرقان ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی امتیاز کرنے والی حق کو واضح کرنے والی اور باطل کا ابتال کرنے والی یہ کتاب ہے اس لیے قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے وَإذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ فتوبو الا بارکم فقت الونف سکم ظالم خیر الکم اندر فتح بلّم انََّ وب الرحیم و اِز قالہ موثی جب کہا موسٰ علیہ السّلام نے اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم انََََََََََ کم ظلم تم انف سکم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بت خاص کو ملاجلا بچھڑے کو معبود مان کر پکڑ کر فتوبو پستوبا کرو الا بار کم اپنے خالق کی طرف پیدا کرنے والے کی طرف فخت الو پس قتل کرو اپنے نفسوں کو ظال یہ خیر اللہ کم بہت بہتر ہے تمہارے لیے امدار کم تمہارے پربردگار کے نزدیک فتحب علیکم پس توبہ قبول کر لی اس نے تمہاری انََََََََََ و طاب الرحيم بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے جو اس کا ذکر پہلے کیا تھا اب ذرا تفصیل اس کی بتائی جا رہی ہے تو موسا علیہ الصلاۃ جب واپس آئے طور سے آ کر دیکھا کہ بچھڑا اس کی عبادت ہو رہی ہے لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں ہاں تو موسا علیہ السلاۃ وسلام کو بڑا غصہ آیا اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے پہلا غصہ تو نکالا ہارون علیہ السلام پر ایک ہاتھ داڑھی کو ڈالا دوسرا ہاتھ ہیں جی سر پہ ڈالا اور پکڑا کے بتا قوم شرک کر رہی تھی تم کہاں تھے تو انہوں نے کہا لاتا خز بلحیتی ولا بھائی جان میری داڑھی اور میرے سر کو نہ پکڑو میں نے تو بڑا سمجھایا تھا یہ قوم بڑی ظالم ہے جی انہوں نے میری بات نہیں مانی میں خاموش نہیں رہا میں نہیں خاموش رہا اس کے اوپر موسا علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا بہت غصہ آیا اللہ اکبر اب قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ فرمایا کہ اے موسا ان کو بتا دو کہ تم نے یہ جو شرک کیا ہے یہ بچرے کو معبود بنایا اس کی پوجا پاٹ شروع کی ایک دو نہیں کتنے ہی شرک میں مبتلا ہو گئے ظاہر قوم میں جتنی کثرت کے ساتھ شرک ہوگا اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی پھر اتنا ہی بھڑکے گا اللہ تعالیٰ کو غصہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والا گناہ شرک ہے ہاں یہ شرک سب سے بڑا گنا ہے سب سے بڑا اللہ کو غصہ دلانے والا یہ ہے اللہ کے بڑے بڑے عذاب اس شرک کی وجہ سے قوموں پر آئے اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سزا مقرر کر دی کیا سزا مقرر کر دی فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو لیکن توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک تمہیں اس کی سزا نہیں ملے گی ہم؟ کیا صدا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی صدا یہ مقرر کی اس اتنے بڑے کبھی جرم کی اس شرک کی کہ اب قتل کرو فخلو انفسکم سکم انفسکم قتل کرو بعد نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی جانوں کو یعنی خود اپنے آپ کو مارو یہ معنی بالکل نہیں ہے تمام معصور تفاسیر میں سب نے اس کا معنی کیا ہے کہ فقت الوب باد ایک دوسرے کو قتل کرے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اس حوالے سے سب سے زیادہ واضح ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسا علیہ السلاۃ والسلام نے پھر اس حکم کو نافذ کیا اس سزا کو نافذ کیا کس طرح کہ وہ لوگ وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ہاں اس کی عبادت کرنے لگ گئے تھے ان سب کو مجرم قرار دیا گیا انہوں نے بھی اپنے اس گناہ کو اس شرک کے اس ظلم کو تسلیم کر کے اس سزا قبول کر لی تو وہ بیٹھ گئے اور جنہوں نے جنہوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا تھا عبادت نہیں کی تھی ان کے ہاتھوں میں حکم دیا گیا کہ اصلے پکڑ لو چھریاں پکڑ لو ذبح کرنے والے آلات پکڑ لو تلواریں پکڑ لو تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے ان کا تفسیری قول ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ابن ابی حاتم میں ہے تبری میں ہے دوسری تفاصر کے اندر ہے ابن کثیر میں ہے کہ اسی ابنِ ابن عباس کی تفسیر میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر گہرا اندھیرا ان کے اوپر پیش کر دیا اتنا شدید اندھیرا چھا گیا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانتا تھا کہ یہ میرے سامنے کون ہے میرا اپنا باپ ہے یا میرا بیٹا ہے یا میرا کوئی رشتہ دار ہے یا کون ہے کون نہیں ہے فرمایا کہ پھر اس اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا گیا قتل شروع کیا گیا ابھی قتل شروع کیا گیا تھا کچھ وقت گزرا تو اللہ تعالیٰ نے پھر روک دیا روک دیا قتل کرنے سے اندھیرا چھٹ گیا تو بہت بڑی تعداد میں لوگ قتل ہو گئے تھے ایک تفسیر میں ستر ہزار کا ذکر موجود ہے کہ اتنے بندے قتل ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر فتاب علیکم اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی یہ بہت بڑا جرم شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں تو اس جرم کی سدا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ مقرر کی تھی جیسے دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے باقی جرائم کے اندر بھی تو سدائیں مقرر کی ہیں جیسے زنا کی سدا رجم تھی اس دور میں بھی تھی آج بھی تھی آج بھی ہے کہ اگر شادی شدہ زنا کرے تو پھر اس کو پتھر مار مار کے مارا جائے لوگ یعنی لوگ اپنے ایک دو نہیں جمع ہو کر مجمع عام کے اندر یعنی اس کو پتھر مار مار کے اس کو ختم کریں اس کو رجم کی سزا کہتے ہیں یہ شادی شدہ زنا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کی ہے بنی اسرائیل کے ہاں بھی یہ سزا تھی آج امت مسلمہ کے اندر بھی یہ سزا موجود ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس جرم پر وہ جو بچھڑے کی پوجا کی تھی شرک کیا تھا ایس اتنا بڑے ارتداد میں مبتلا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ صدا مقرر کی تھی جب اس صدا پر عمل ہو گیا ہاں جی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی اِنَّهُ هو تباب الرحیم بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے تواب مبالغہ ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اس میں تفسیر میں کیا مطلب ہے کہ تواب اللہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ ایک دو نہیں چند لوگوں کو نہیں بہت لوگوں کو معاف کرتا ہے پھر ایک دو گناہ نہیں تمام گناہوں کو بھی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے پھر ایک ہی فرد ایک بار کرے دو بار کرے بار بار کرے اگر اس کی توبہ خالص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے شیخ حسین نے اپنی تفسیر میں تب کی یہ تفصیر جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توبہ اس کے اندر کتنی وسعت ہے قوموں کے اعتبار سے بھی اللہ معاف کرتا ہے اور پھر گناہوں کی کثرت کو بھی اللہ معاف کرتا ہے ایک ہی فرد کے گناہ بار بار اللہ معاف کرتا ہے اس لیے اللہ کو تباب کہا گیا ہے رحیم طباب کے ساتھ پھر رحیم کہا گیا ہے کہ بہت رحمت والا ہے اللہ اکبر جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو جب اللہ تعالیٰ کی حدوں پر عمل ہو اللہ نے جو صدائیں مقرر کر رکھی ہیں جب ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو موا بھی فرماتے ہیں ایسی قوموں پر اللہ تعالیٰ مغ یعنی رحمت نادل فرماتے ہیں حدیثوں میں ہے نا ایک ایک حد کے اوپر عمل کرنے سے چالیس راتوں میں بارش ہو اور اس سے جتنی فصلیں اگیں اس سے زیادہ اس ایک صدا پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ لوگوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے جب اللہ کے حکم پر عمل ہو جب اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں پر عمل ہو اللہ تعالیٰ کی صداؤں کو نافذ کیا جائے چونکہ بنی اسرائیل پر یہ سزا نافذ کی گئی تھی ہاں جی ان کو کہا گیا تھا کہ قتل کرو قتل کرو لوگوں کو اپنی قوم کے لوگوں کو انفو کم سے مراد جو اپنی قوم ہے تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں بھائی باپ بھائی کو بیٹا باپ کو بیاپ بیٹے کو جو جو فرمایا یہ سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کی تھی جب اللہ کی مقرر صدا پر عمل ہوا تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی حوتب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا سہم کرنے والا رحانہ اللہ